میو داد و اشدہ ل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد مشت وک مس في النار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 منو سلوی وسلیمو تسلیم اللہ محمد وعلى آل محمد کما سل ابروہی ملا علی بروحیم انمیدمجید اللہ محمد وعلى آل محمد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 ستائیس اپریل دو پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو تھرٹین دو سو تیرہ نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی سور توحا کی آیت نمبر سکس سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ میں نے پانچ آیات کے اوپر تفصیل گفتگو کی تھی کیونکہ اس میں کچھ ٹاپکس امپورٹنٹ آئے تھے آج اسی کو آگے لے کے چلیں گے ان شاء اللہ تعالی اعود بلّا من شعیت رجیم بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم ما فما وات وما فل ارد اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وماں بئ نہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کا مالک وہ ہے قرآن پاک کی زبان میں یعنی کہ لٹریچر کا جو یہ سٹائل ہے اس میں جب بھی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا ذکر ہو تو اس سے مراد ہے پوری کائنات وما تہ اور جو کچھ گیلی بٹی کے نیچے ہے یعنی اس زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے وہی اس کا مالک ہے وہ ان تج ہر اور اگر تم بلند آواز سے بات کرو فن ہوں یا علم و تو بے شک وہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی یعنی کوئی چیز جو رازداری میں ہے یا کسی کے دل میں بھی چھپی ہوئی ہے خواہ آپ اونچی آواز سے بات کریں یا نہ کریں اللہ تبارک و سب کو جانتا ہے اللہ الا اللہ اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہ السما الحسن اور اسی کے لیے ہیں اچھے نام ہر زبان میں جو بھی اچھا نام ہے اس ہستی کے لیے جو کریٹر ہے وہ اللہ تعالی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ اسما الحسنہ جو ہیں وہ عربی زبان میں ہو انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں اردو میں بھی ہو سکتے ہیں ہندی میں بھی ہو سکتے ہیں ہم انگلش میں کیپیٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں اور فارسی زبان میں خدا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اللہ کہتے ہیں یا اللہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے عربی زبان میں صرف اللہ اور رحمان یہ جو دو نام ہے اللہ تعالی کے خاص نام ہے باقی اس کے صفاتی نام ہے سارے کے سارے اور وہ دوسری زبانوں میں بھی مختلف انداز میں بیان کیے جاتے ہیں رب کے لیے ہم انگلش میں سسٹینر کہتے ہیں اردو میں پالنے والا اور سنسکرت میں وشنو اب وشنو سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو وہ انہوں نے کوئی ایک پکچر خیالی بنائی ہوئی ہے کتابیں تو ہندوؤں کی بھی ایک خدا کا تصور پیش کرتی لفظی ترجمہ اس کا وہی بنتا ہے جو رب کا ہے یا انگلش میں سسٹینر اور اردو زبان میں پالنے والا اب اس کے بعد سیدنا اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ آئے گا میں نے اس سورت کے آغاز میں بتایا تھا کہ جس طرح سورہ یوسف خاص ایک پیغمبر کے حالات زندگی کے اوپر ہے اس کے بعد اگر کوئی ملتی جلتی صورتیں ہیں تو وہ سورہ توحہ اور سورت القصص ہے اور یہ دونوں صورتیں موسا علیہ السلام سے متعلق ہے وہ حل اتا کا حدیث موسا اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو پہنچی ہے موسا علیہ السلام کی خبر ان سے متعلق رعا رعا جب وہ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے واپس آ رہے تھے یہ باقی تفصیلات تو سورت الراف میں اور سورت القصص میں آئی یہاں پہ وہ پورشن سکپ ہے ڈائریکٹلی وہ حصہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جو بڑی مشکل سے انہیں ملی تھی دس سال خدمت کر کے وہ حق تھا ان کے والد محترم کے پاس انہوں نے مزدوری کی تھی پانی بھر کے لاتے تھے باقی کام کرتے تھے تو پھر انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ان کے ساتھ کی تھی تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ آ رہے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اب ان کے لیے مقرر کرنا تھا کہ وہ فرون کے پاس اللہ تعالی کا پیغام لے کر جائیں گے اس وقت تک تو ان کے پاس وہی نہیں آئی تھی لیکن چونکہ پیغمبر اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے اسے اللہ تعالی بائی ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں نا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے راستے میں از رو آنا جب انہوں نے آگ دیکھی فکال تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا یعنی اپنی بیوی سے لی اہ لیم کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکو انی آنستو نا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے اب ظاہر ہے کہ دور سے انہیں آگ نظر آ رہی تھی تو بجائے یہ کہ وائف کو بھی وہ مشکل سفر طے کرواتے پہاڑی انہوں نے کہا آپ یہاں رکے اور رات کے وقت آگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ جنگلی جانور جو ہے ان سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ ذریعہ آگ ہے جنگل میں اگر آپ آگ روشن کر دیں نہ ببر شیر آپ کے قریب آئے گا نہ کوئی ریچ آپ کے قریب آئے گا اللہ نے آگ میں روب ایسا رکھا ہے آگ جل رہی ہو کوئی جانور آپ کے پاس نہیں آتا کوئی سانپ نہیں آئے گا کوئی بچھو نہیں آئے گا کیونکہ وہ دور سے ہی تپس سے ڈر جاتے ہیں یہ کیسی نیچرل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں رکھ دی ہے ورنہ تو لوگ جنگل میں پڑاؤ نہ کر سکتے اگر سو دو سو کا کافلا ہے تو کتنے لوگوں کو آپ درختوں کے اوپر چڑھائیں گے کہ وہ اس کے اوپر رہے اور پھر چیتے جو ہیں وہ تو درخت کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا الاؤ وہ جلا دیتے تھے دور سے ہی اس کی روشنی اور اگر کوئی ہمت کر کے قریب آئے تو تپش کی وجہ سے بھاگ جاتا تھا ویسے جانوروں کو پتہ ہے وہ آگ کو پہچانتے ہیں ان کی انسٹنکٹ میں ہے وہ قریب آ کے چیک نہیں کرتے کہ اس آگ میں تپش ہے یا نہیں ہے انہیں پتہ ہے یہ آگ جل رہی ہے ہم نے اس کے قریب نہیں جانا چاہے وہ بھوکے بھی ہوں گے تو انسان کا شکار کرنے کے لیے وہاں نہیں آئیں گے تو علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں رکو بے شک میں نے آگ دیکھی ہے تو میں وہ آگ لے کر آتا ہوں لا لی آتی کم من سن آپ یہاں رکے تاکہ میں لے ہوں آپ کے لیے وہ چنگاری او آج ناری ہدا یا آگ کے پاس مجھے کوئی اور رہنما مل جائے ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں کوئی جھونپڑی ہو تو ہم راستے میں وہاں سفر کے دوران اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے رات گزارنے کے لیے مہمان بن سکتے ہیں کسی کے ان زمانوں میں آگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جلائی جاتی تھی کہ آلریڈی جس کے پاس آگ ہے تو تھوڑی سی آگ اس سے لے لیتے تھے ادروائز خود ایکٹیویٹی پرفارم کرنا ایک مشکل کام ہوتا تھا پتھروں کو رگڑ کے یا اسی طریقے سے لکڑی میں سوراخ کر کے اور اوپر ایک ڈنڈی اس کو تیزی سے یوں ہلا رہنا اور پھر وہ راک میں ہلکی سی چنگاری نکلتی تھی پھر اس کو پھونک مارتے تھے پھر اس میں روئی رکھتے تھے یا خشک لکڑی جو وہ آگ پکڑ لے مین ورسز وائلڈ اگر آپ ڈسکوری چینل کے اوپر دیکھیں نا تو وہ سارے اس قسم کے کام کر کے بتاتا ہے کتنا مشکل کام ہے آگ جلانا آج تو ایک ماچس کے ذریعے بڑی آسانی سے آگ جلا لیتے ہیں اگلے زمانوں میں تو ایسا نہیں تھا یہ ماچس جو ہے وہ آلموسٹ کوئی دو سو سال پہلے حادثاتی طور پہ ایک کیمیکل تیار ہو گیا اس شخص کو خود بھی اندازہ نہیں تھا جو لیبورٹری میں تجربہ کر رہا تھا لیکن جب تیار ہوا تو اس نے پھر اس کو پیٹنٹ نہیں کروایا ورنہ اس زمانے میں اٹھارہویں انیسویں اور بیسویں صدی یہ تین ایسی ہیں انسانی ہسٹری میں سدیاں جن میں کافی زیادہ ایجادات ہوئی ہیں اور جس چیز نے جو ایجاد کی وہ اس کو پیٹنٹ کروا دیتا تھا کہ دنیا میں جو بھی اس کو کاپی کرے گا اس کا منافع اس شخص کو ملے گا لیکن جس بندے نے حادثاتی طور پہ یہ ماچس کا بارود والا معاملہ اس طریقے سے اس کو رگڑنے سے آگ کی شکر اختیار کرنا اس کی لیب میں یہ تجربہ اس نے کیا تو اس نے کہا میں اس کو پیٹنٹ نہیں کروں گا یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ اتنی انسانیت کے لیے آسانی ہوگی آج بھی ایک ماچس ایسی چیز ہے جو سستی ہے یعنی جس طریقے سے باقی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں کہ روٹی آٹھ آنے سے آج پندرہ روپے پہ پہنچ چکی ہے اسی ریشو پروپورشن سے اگر ماچس بھی اس زمانے میں آٹھ آنے کی ہوتی تھی تو وہ بھی آج پندرہ روپے بیس روپے پہ پہنچ چکی ہوتی لیکن شکر ہے کہ وہ کافی حد تک کنٹرول ہے اور ایک ماچس کے اندر اتنی تیلیاں ہیں کہ آپ ماملات کو آسانی سے لے کے چل سکتے ہیں پھر بعد میں انسان نے اور ترقی کی میگنیٹک کے ذریعے آگے آپ تو جو گھروں میں چولہے آپ کے آئے ہیں بڑی آسانی سے آپ اس کو میگنیٹک فٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے چنگاری نکلتی ہے فوراً اس کو پکڑ لیتی ہے اس زمانے میں تو یہ بھی ایکٹیویٹی تھی اور یہ ایکٹیویٹیز تو ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھی ہوئی ہے جو محلے میں بوڑھے ہوکا پیا کرتے تھے تو وہ اس ہکے کو سلگانے کے لیے تھوڑی سی راکھ لے لیتے تھے یا ایک تندور سے دوسرے تندور میں آگ لے لیتے تھے کوئلے کی فارم کے اندر انگیٹھیوں میں کوئلہ جلانا یہ تو میں نے بچپن میں آبزرو کیا ہوا ہے اور بڑا وہ خطرناک دور تھا اس اعتبار سے کہ وہ تو کاربن مونو آکسائڈ بنا دیتے تھا وہ سارا بھٹی والا معاملہ جو ہوتا تھا گھروں میں اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی اور جب یہ نیچرل گیس آئی وہ بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور بعد میں گیس واپس آ جائے تو مہنگے والے جو ہیٹر ہیں وہ تو آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں لیکن جو عام ہیٹر ہیں وہ تو بند نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتھ آئے دن رپورٹ ہوتی رہتی ہیں وہ تو آج تک سلسلہ جاری ہے بار الموس اسلام نے اپنی وائف سے کہا کہ میں چنگاری لے آتا ہوں فلم نو یا موسا پس جب علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی کہ اے موسا ان نی ربک بے شک میں تیرا رب ہوں فخ لا پس اپنی جوتیاں اتار دو ان کا بلوادل مقدسی تو بے شک تم تو کی مقدس وادی میں ہو اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا اپنی تجلی کے لیے اور اس تجلی کا ظہور اس درخت یا پیڑ کے اوپر ہوا اب اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ سفیا پھر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک درخت سے اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے اور اس پہ تجلی اللہ تعالیٰ کی آ سکتی ہے تو بازید بستا کے منہ سے بھی اللہ بول سکتا ہے سبحانی ما لیوائی ادموائی محمد تو اس طرح وہ ایکسٹرا کرتے ہیں حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک سپیسیفک کیس ہے اور اس کا تعلق بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے ایک پیڑ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص فرمایا اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے منہ سے بولنا ہوتا تو پھر علیہ اسلام سے زیادہ کون سوٹیبل پرسنالٹی تھا اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح آپ اینالوجیز بنا کے قیاس اور اجتہاد کر کے مسائل نہیں اخذ کر سکتے ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ اگر فرشتوں نے آدم السلام کو سجدہ کیا تو ہم رسول اللہ کو سجدہ کریں گے کیونکہ نبی السلام کی ذات تو حضرت آدم سے افضل ہے تو ہم کہیں گے اس طرح بھئی ایکسٹرا آپ نہیں کرتے اس طریقے سے آپ نے ایک مشہور بات سنی ہوگی اگلے نبیوں کو جتنے مورزے دیے گئے سارے کے سارے ہمارے نبی الاسلام کو دے دیے گئے یہ دی جذباتی جملہ ہے بھائی ورنہ مجھے بتائیں عیسا نے مریم کا جو سب سے بڑا مورزا ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ مورزہ آپ رسول اللہ کے حق میں کیسے ثابت کریں گے قرآن تو اسے مورزا کہہ رہا ہے کہ ہم مریم اور ان سے پیدا ہونے والے بیٹے کو جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں اتنی بڑی نشانی کے بغیر باپ کے پیدا کیا اسی لیے ان کا لکب ہوا روح اللہ قرآن میں آیا روح من اس اعتبار سے روح اللہ تو کوئی اور پیغمبر نہیں ہے انکلوڈنگ ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اگر آپ روح کی بات کریں وہ تو ہر انسان میں اللہ کی مخلوق روح موجود ہے لیکن وہ خاص روح اللہ کا خاص امر کن جس کی وجہ سے اس ابر مریم پیدا ہوئے کہ باپ کا ایلیمنٹ مسنگ تھا صرف ماں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا یہ خصوصیت حضرت عیسی علیہ السلام کی ہے آدم السلام تو ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں اس حوالے سے ملا کہ اگر کوئی پاکیزہ جگہ ہے تو آپ وہاں پر جوتیاں اتار دیں یہ پروٹوکول کسی اچھی جگہ کو دینا یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی نے انہیں تلقین کیا کہ آپ توہ کی مقدس وادی میں ہیں اپنی جوتیاں اتار دیں تو جو جگہ پیغمبروں کے ساتھ منسوب ہیں ان کی رسپیکٹ اگر اس حوالے سے کی جائے وہ تو درست ہے باقی رہ گئے یہ بزرگوں کے مزارات تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ تعظیم والا معاملہ کیا جائے گا لیکن افسوس بزرگوں کے مزارات کے ساتھ تعظیم اس سے بھی زیادہ وہ کرتے ہیں جوتیاں تو بہت پہلے اتار دیتے ہیں اس کے بعد واپسی پہ وہ الٹے قدم جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ موسر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ جب تم نے اس درخت سے دور جانا ہے تو الٹے قدم جانا ہے بھائی جس کے اوپر اللہ کی تجلی تھی اس حوالے سے کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی جتنی رپورٹ ہوئی ہے وہ ہم مانتے ہیں اچھا بعض لوگوں نے نبی الاسلام کی شان میں گلوف کرنے کے لیے کہا کہ جب شب مراج رسول اللہ اللہ کے عرش پر پہنچے حالانکہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے سجرت المنتہا سے آگے نہیں گئے وہ انتہائی مقام ہے بخاری مسلم میں واضح موجود ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو عرش پہ بلایا تو فرمایا کہ جوتیوں سمیت آئے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوتیاں اتارنے کا کہا تھا اور نبی علیہ السلام کو جوتیوں سمیت بلا لیا عرش کے اوپر اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا حکام شریعت میں یہ باقاعدہ سوال موجود ہے کیا نبی علیہ السلام اللہ کے عرش پر جوتیوں سمیت گئے انہوں نے کہا یہ محض باطل بات ہے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے لیکن دیکھیں یہاں لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر پورے پورے قصیدے لکھتے ہیں ناطے لکھتے ہیں عرش پہ جانے ہی ثابت نہیں ہے دوسرا اگر بکول ان کے گئے تھے تو جوتیوں سمیت نہیں گئے انہوں نے خود سے چیزیں مشہور کر دی نہیں ہے تیسری چیز یہاں پر حضرت موس علیہ اسلام کو اللہ تعالی نے ندا کی یا موسا قرآن حکیم میں یا موسا یا عیسا یا ابرا <اِبْرَوْحِيم> یعنی ڈائریکٹ نام لے کر پکارنے کا طریقہ انبیاء کے حق میں اللہ تعالی کی سنت موجود ہے سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قرآن میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا یا ایوہر رسول یا ایوہن نبی یا ایوہل المزمل یا مدثر یہ بات تو بالکل درست ہے لیکن اس کے بعد بعد لوگوں نے رزلٹ نکالا انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالی اپنے نبی کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے کہ باقی نبیوں کو تو بائی نیم یا کہہ کے پکارا جاتا ہے لیکن رسول اللہ کو نام کے ساتھ نہیں پکارا جاتا القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے یہ نبی السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا ریسپیکٹ دی ہے تو یہ بالکل باطل بات ہے صرف جذباتی جملہ ہے اور میں بڑے بڑے قرآن کے ایکسپرٹ سے اس قسم کی گفتگو سن رہا تھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان لوگوں کے پاس کتنا لیک آف نالج ہے بخاری اور مسلم میں کئی احادیث میں یا محمد کا ذکر موجود ہے ہمارے پاس سورس آف نالج دو ہے نا قرآن اور سنت دوسری بات اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے کے سارے انبیاء مخلوق ہیں اس نے اپنی مخلوق کو ایسا پروٹوکول کیوں دینا ہے کہ ناؤد باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی یہ کوئی گستاخی شمار کر لیا جائے کہ وہ رسول اللہ کو یا محمد نہیں کہہ سکتا وہ اللہ کے بندے ہیں یا محمد کہنے میں کوئی گستاخی نہیں ہمارے حق میں گستاخی ہے وہ صورت الحجرات میں ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو ان آیات کے بعد صحابہ اکرام یا محمد نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کوئی صحابی اپنے رشتے کی نسبت سے نبیر اسلام کو نہیں بلاتا تھا یعنی آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ سیدہ فاطمہ نے حدیث یوں روایت کی ہو کہ میرے ابا جان نے فرمایا حالانکہ لاڈلی بیٹی تھی اگر وہ حدیث بیان کریں گی تو کہیں گی کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سعید <وسلم> عائشہ نے کبھی حدیث روایت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرے خامن نے فرمایا وہ کہیں گی کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ <وسلم> حضرت بکر کبھی نہیں کہیں گے کہ داماد تو بیٹوں کی جگہ ہے اور نبی الاسلام میرے داماد ہے تو میرے داماد نے فرمایا نہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ <وسلم> مولا علی کبھی اپنے رشتے کی مناسبت سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو میرے چچا زاد بھائی لگتے ہیں تو میں کہوں کہ میرے بھائی نے فرمایا نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں خلیل کا لفظ صحابہ نے استعمال کیا کہ قریبی دوست اور وہ اس لیے کہ چونکہ نبی اسلام نے یہ الفاظ خود استعمال کیے تھے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا بخاری مسلم میں آیا لیکن میں اللہ کو اپنا خلیل بناتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسلام کو اپنا خلیل بنایا اور نبی السلام بھی خلیل اللہ ہے اس اعتبار سے حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مانے نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کے اوپر کوئی عقیدہ اس اعتبار سے ڈالنے کے کہ وہ یا محمد نہیں کہہ سکتا بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں یا محمد کا ورڈ موجود ہے اور وہ احادیث کون سی ہیں احادیث ہے جن میں آتا ہے کہ تمام انسانیت اپنا سفارشی جب تلاش کرے گی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ اس دن اپنی لفزش کو یاد کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ نوح علیہ السلام اپنی لفزش کو یاد کریں گے وہ کہیں گے تم موسا کے پاس جاؤ وہ اپنی لفزش کو یاد کریں گے کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ یوں انسانیت گھومتے ہوئے الٹیمیٹلی عیسا ابن مریم کے پاس آئے گی اور اسے اپنے مریم کہیں گے کہ آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں معاف کر دی ہیں گنا نہیں لغزشیں اجتہادی خطائیں تم محمد رسول کے پاس جاؤ تو نبی اسلام کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے حمد کے کلمات سکھائیں گے اس کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں گا اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے سوال کریں آپ کی ریکویسٹ سنی جائے گی شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو حدیث شفاعت جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں آلموسٹ موجود ہے بخاری میں مسلم میں اب ترمزین عیسائی نے ماجا سب میں الفاظ ہے یا محمد تو کوئی غصہ ہی نہیں ہوئی پھر وہ جو جامعہ ترمزی اور مسند احمد میں حدیث ہے جو مشکات میں سیون فورٹی ایٹ نمبر ہے جس میں نبی السلام نے خواب میں اللہ تعالی کی زیارت کی اس میں بھی الفاظ موجود ہے یا محمد فرشتے آپس میں کس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہیں تو رسول اللہ نے ارض کی کہ اے اللہ میں نہیں جانتا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے نبی الاسلام کے کندھے دو شولڈرز کے درمیان رکھا اور نبی اسلام کہتے ہیں میرے لیے ہر چیز واضح ہوگی پھر اللہ تعالیٰ پوچھا یا محمد فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے تو پھر میں نے بتایا کہ یہ نیک امال کے حوالے سے جھگڑ رہے ہیں کہ کس نیک امال کی کیا فضیلت ہے کون سے امال گنا مٹانے والے ہیں اور پھر اس حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی السلام نے پھر دعا کی اللہم انی فعل وحب جو میں نے دعا کافی کے اندر کور کی ہے سنت دعا تو اس میں بھی یا محمد کے الفاظ موجود ہے لہذا اللہ کے حق میں کوئی گستاخی نہیں ہے یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ میں چند دن پہلے ایک انٹرنیشنل سپیکر جو قرآن کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کی زبان سے میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا یار دیکھیں صرف قرآن کے اوپر وقت لگانے کا فائدہ اپنی جگہ لیکن کچھ نالج آپ سے اسکپ ہو جاتا ہے قرآن نے تو یہ بات کہی نہیں کی کہ میں یا محمد نہیں کہوں گا یا یہ گستاخی ہے لیکن لوگوں نے خود سے ڈٹیکٹ کیا احادیث کو پسے پوچھ ڈالا وہ آپ کے سامنے ہو اور ویسے بھی قرآن کے مقدمے میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ریسپیکٹبل پرسنالٹی موسا علیہ السلام بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے ابراہیم تو وہ کہ جن کی پیروی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا ہے تو یا ابراہیم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس ڈاکٹرن میں دیکھا جائے تو تو یہ جذباتی باتیں ہیں تو اے بوسا اپنی جوتیاں اتار لیجیے آپ توہ کے مقدس وادی میں ہیں وہ انخت تر تو اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے یعنی رسالت کے کام کے لیے چن لیا ہے تو خوب کان لگا کر سن لما یو جو کچھ تمہیں وہی کیا جاتا ہے اور وہی وہی بنیادی دعوت جو تمام انبیاء کی ہے انی ان اللہ بے شک میں ہوں اللہ لا اللہ اللہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے فدنی پس میری عبادت کرو وہ عقیم سلاد اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو یعنی صرف اللہ کو نہیں ماننا اللہ کی بھی ماننی ہے سب سے پہلے توحید کا اقرار اس کے بعد عبادت کرنی ہے اور عبادت میں حقوق اللہ اور حقوق الباس دونوں شامل ہیں اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نماز ہے وہ عقیم سلاد اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا نماز پڑھنے کا ذکر نہیں نماز قائم مراد یہ کہ پابندی اختیار کرنا ایون صحیح بخاری میں آیا کہ سفے سیدھی کرو صف سیدھا کرنا بھی نماز قائم کرنے میں سے ہے یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی نماز کو قائم کرنا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ وقت کے اندر یہ وہ آیت مبارک کا ٹکڑا ہے جو نبی السلام نے تلاوت کیا اس مشہور حدیث کے اینڈ پر جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے نبی السلام ایک سفر پر تھے آپ کے ساتھ سینکڑوں صحابہ تھے رات کے وقت مشورہ ہوا تو اصحاب کی رائے یہی تھی کہ ہم رات کو آرام کرتے ہیں اور فجر کے لیے اٹھیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مشرق کی طرف اونٹ کے اوپر رخ کر کے بیٹھ جائیں جیسے ہی پو پھوٹے یعنی صبح صادق کا وقت داخل ہو فجر کا وقت داخل ہو تو وہ باقی لوگوں کو اٹھا دیں گے اللہ کا کرنا کیا ہوا تقدیر غالب آئی حضرت بلال حشیبی سو گئے سب سے پہلے نبی الاسلام کی آنکھ کھلی سورج خوب بلند ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو حکم فرمایا کہ یہاں سے پڑاؤ اٹھاؤ کسی دوسری جگہ پہ ہم جا کے پڑاؤ کریں گے کیونکہ شیطان کا غلبہ ہوا تھا صحابہ اکرام وہاں سے اٹھے تھوڑی دور جا کے پڑاؤ کیا نبی الاسلام نے حکم دیا کہ اذان دی جائے سورج بلند ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے آپ علیہ اسلام نے دو رکھتے فجر سے پہلے والی ادا کی یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ فجر کی دو رختیں یعنی دو سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی تو وہ دو نفل ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ ریحہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام اپنی نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی دو رختوں کا کرتے تھے اور مسلم شی میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا فجر کی یہ دو رختیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے یعنی پوری دنیا کی دولت مل جائے نا اس سے بڑی دولت فجر کی دو رختیں ہیں کون سی فر سے پہلے والی دو نفل سنت موقع آپ نے وہ سفر میں پڑھے اس کے بعد آپ السلام نے جماعت کروائی اور پھر آپ السلام نے صحابہ رام سے فرمایا کہ اگر کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے یا اسے یاد آئے وہ اس وقت وہ نماز پڑھ لے اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی وہ ہے یعنی نماز قضا بھی نہیں ہوگی اگر کوئی شری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے رات کو دو بجے سونا ہے اور پھر صبح آٹھ یا نو بجے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے اس کے لیے نہیں ہے کبھی کبھار یعنی کوئی گلٹی فیل نہ کرے کہ اگر لیٹ اٹھایا کہ یار میری فجر کزا ہوگی کوئی نہیں اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک الگ سے حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے اذکار بھی رات کے بھول جائے یا اسے نیند آ گئی اور وہ اگلے دن زہر کی نماز سے پہلے وہ سنت اذکار کر لیتا ہے مثلا سورہ ملک پڑھنی تھی سورہ البکرا کی آخری دو آیات پڑھنی تھی یا اور وظائف تو وہ زہر سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اسے اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے گا جو ٹائم پہ ان اعمال کے کرنے کا ثواب تھا بہت بڑی سہولت ہے تو وہ عقیم سلاد علی ذکری نبی الاسلام نے اس موقع کے برطلاوت کیا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جس وقت اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے پھر آپ نے فرمایا وہ عقیم صلاح دیکھو اللہ نے بھی حکم دیا ہے قرآن میں میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا یعنی نماز قائم رکھنا یہ ہے کہ اگر مجبوراً اس وقت کوئی ایسی سچویشن آئی کہ نماز چھوٹ گئی تو آپ جیسے ہی فارغ ہوئے اس سچویشن سے نکلے تو فور نماز ادا کرے کیونکہ نماز کو قائم رکھنا ہے, سستی نہیں کرنی ان آتا آتی بے شک قیامت آ کر رہے گی اور میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں لتزا کلو نفسم بیما تسا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے یہ جو قیامت کا وقت اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھا ہے یہی ہمارا امتحان ہے اس قیامت سے مراد وہ بڑی قیامت بھی ہے اور ایک چھوٹی قیامت بھی ہے جو ہر انسان پر آنی ہے جو بخاری مسلم میں آئے کہ جب انسان پر موت آئی تو اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو گئی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا نبی السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو پلینٹ ارتھ پہ زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے اس پہ قیامت آ جائے گی بعض صحابہ نے اس کا فہم یہ لے لیا کہ نبی السلام کی وفات کے سو سال کے بعد قیامت آ جائے گی بعض نان مسلمز نے بھی احادیث کا مذاق اڑایا انہوں نے کہا دیکھو تمہارے پیغمبر کو تو پتہ ہی نہیں تھا آئے تو چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے اور بھائی انہی احادیث میں موجود ہے سو سال پورے ہونے سے بھی کم از کم چالیس پچاس سال پہلے کیونکہ عبداللہ ابن عمر سیونٹی فور ہری میں شہید ہوئے ہیں بنو میا کے ہاتھوں نیزہ لگنے سے اور سو سال پورے ہوتے ہیں ایک سو دس ہجری کے اینڈ پہ یا آپ کہہ لیں ایک سو گیارہ ہجری کے سٹارٹ پہ ایک سو گیارہ ہجری سے بھی آلموسٹ چالیس سال پہلے عبداللہ ابن عمر سے اس حدیث کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ نبی اسلام نے تو فرمایا تھا سو سال نہیں گزریں گے قیامت قائم ہو جائے گی انہوں نے کہا نہیں حالانکہ ابھی سو سال نہیں گزرے تھے ابھی چالیس سال باقی تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ابھی تو چالیس سال پڑے ہیں انہوں نے کہا نبیل اسلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان کی قیامت ان پر قائم ہو جائے گی مراد یہ کہ انہیں موت آ جائے گی تو اس سے پتا چلا کہ موت کے لیے بھی قیامت کا ورڈ استعمال ہوتا ہے جو شخص مرتا ہے اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوگی جو بخاری میں حدیث ہے معائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے نبی الاسلام کا لواب دہن مبارک اور میرا تھوک اس دن ایک جگہ جمع کر دیا جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا یعنی جس دن آپ کی وفات ہوئی وہ آخرت کی زندگی اسٹارٹ ہوگی آپ کی یعنی آپ پر قیامت قائم ہوگی اب آخرت کی زندگی ہے جب نبی اسلام وہ مسواک نہیں چبا سک رہے تھے عبدالرحمان بن ابھی بکر نے مسواک دی تو وہ سخت تھی تو پھر سیدہ عائشہ کو انہوں نے دی. انہوں نے نرم کر کے آپ کو دی آپ نے پھر دوبارہ منہ میں ڈالی یوں نبی اسلام کا لو آبے عائشہ کے منہ میں گیا اور سعید عائشہ نے جب چبایا تو ان کا تھوک نبی الاسلام کے لواب دہن مبارک کے ساتھ ٹچ کر گیا تو یہ اعزاز حاصل ہوا اس کے اینڈ پہ الفاظ ہے بخاری میں کہ وہ رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا تو صحابہ کرام علی رضوان نے ان احادیث کی تشریح بھی کر دی کہ یہاں قیامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ سو سال بعد قیامت آ جائے گی کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے جب حضرت جب علیہ السلام نے انسانی شکل میں آگے پوچھا قیامت کب آئے گی تو نبیل اسلام نے جواباً کیا کہا تھا جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے شخص سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا یعنی نہ حضرت جبرائیل کو پتا کہ کب قیامت مت آئے گی نہ مجھے البتہ نشانیاں آپ نے بتا دی وہ نشانیاں کب پوری ہوں گی وہ اللہ کو پتا ورنہ اگر نبی اسلام کو پتا ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ میں نے صحابہ سے کہا نا کہ سو سال کے بعد قیامت آجے گی تو ایگزیکٹلی آپ نے بتا دیا وہ سو سال کے بعد صحابہ رام کا کرن ختم ہونا تھا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر نے کہا نبیل اسلام یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا کرن یعنی ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور دیکھیں ایگزیکٹلی ایسا ہوا آخری صحابی ابو توفیل عامر بن واسلہ ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے اور محدسین کا اس پہ اجما اور اتفاق ہے کہ ابو توفیل عامر بن واثلہ کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صحابی ہوں تو وہ جھوٹا ہے. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے انہوں نے کافی طویل عمر پائی تھی یہ آلموسٹ کوئی ایک سو دس سال کی عمر میں فوت ہوئے نبی اسلام کی زندگی میں ان کی عمر بمشکل آٹھ دس سال تھی یہ ایمان لے نبی الاسلام کو دیکھا اور پھر خلفیہ راشدین کے ساتھ رہے جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں شامل تھے اور جب حضرت علی نے اس موقع پہ من کنتو مولا فاد علی مولا والی حدیث بیان کی تو یہی صحابی تھے جو اٹھ کے زید ابن ارکم کے پاس گئے اور غدیر خم کی حدیث کو ویریفائی کیا اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں بعض صحابہ بھی دوسرے صحابہ سے دیشے روایت کرتے تھے نا تو ابو طفیل عامر بن واسطہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور حضرت علی کے اصحاب میں بھی شامل ہے اس لیے آپ دیکھیں اہل تشیع ان کو مولا علی کا صحابی کہتے ہیں وہ آئمہل بیت کے لیے بھی صحابی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ابو طفیل عامر بن واسطل رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں اور حضرت علی کے بھی صحابی ہیں پوری زندگی ان کے ساتھ رہے یہ آخری صحابی فوت ہوئے ایک سو دس میں اور نبی اسلام کی وفات ہوئی تھی ایک سو گیارہ کے سٹارٹ میں یعنی ایکزیکٹلی exactly وہی سو سال کے بعد تمام صحابہ فوت ہو گئے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی اسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ اس وقت جو دنیا میں زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے وہ مر جائے گا تو وہی ہواجیکٹلی آپ دیکھ لیں سو سال کے بعد صحابہ کا زمانہ مکمل ہو گیا اور پھر اگلا کرن اگلا زمانہ اسٹارٹ ہو گیا تو بے شک قیامت آ کر رہے گی اور میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش ہو موت کا وقت بھی چھپایا ہوا ہے ورنہ تو لوگ پلان کر لیں نا اگر کسی کو پتا ہو میری ساٹھ سال کی زندگی ہے تو ٹھیک ہے وہ پھر ایک سال ہی عبادت کرے گا توبہ تو قبول ہو جا نہیں ہے تو آخری سال میں توبہ کر لوں گا موت کے غرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ مرنا کب ہے اسی لیے قرآن میں ہے دیکھنا تو میں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تاب فرمان ہو کر مرنا اب کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی اس لیے اسے ہر وقت اللہ کا تابے فرمان ہونا ہے ورنہ تو انسان عیاشی کی زندگی گزارے اگر وہ فورس ہی کر سکے کہ میری زندگی کتنی ہے اور پھر صرف زندگی ہونا بھی کافی نہیں ہے صحت ہونا بھی ہے ذہنی توازن بھی کام کرتا ہو یہ نہ ہو کہ جب آپ کو فارغ وقت ملے اس وقت آپ سجدہ کاری نہ سکے گھٹنے جواب دے جائیں ہیلتھ ایشوز ہو جائیں کافی سارے مسئلے انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں پھر صرف انسان اس وقت اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کر کے رو ہی سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا میں نے قیامت کے دن کو اس لیے چھپایا ہے تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے یہ اس کے لیے ازمائش والا معاملہ ساتھ رہے فلا یا سدن پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے ملا مل یو منو بھی جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ راہ حق سے تمہیں نہ ہٹائے فتر دا اور پیروی کرتا ہے وہ شخص اپنی خواہش کی اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے ظاہر یہ انبیاء کو خطاب کیا جاتا ہے اور انبیاء کے ذریعے پوری امت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جو باغی لوگ ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی اس بہی پر ایمان لانا ہے اور اگر پیغمبروں کی اتباع اور پیروی کرو گے تو کامیابی ہوگی اور اگر اس طرح خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگنے والوں کی پیروی کرو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے وماتل کا بھی یمینی کا ابوسا اور اے موسا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے دائیں ہاتھ کے اندر علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا تھا اور پہاڑی سفر میں اس آسا کی ضرورت بھی پڑتی تھی اگر کوئی جانور اچانک قریب آ گیا تو آپ اس کے ذریعے بھگا سکتے ابھی بھی جو لوگ فجر کے وقت نکلتے ہیں نا اور گلی کے وارہ کتے اگر آپ کے قریب آ جائیں اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہونا بڑا سا تو بے شک آٹھ دس کتے بھی آ جائیں وہ کافی آپ یوں اس کو لہرائیں نا تو ایک کوئی لگتا باقی سب بھاگ جاتے ہیں اس طرح جنگلی جانوروں کے لیے بھی وہ آسا بڑا کام کا ہوتا تھا ان سے بچنے کے لیے پلس آپ اس سے سہارا لے سکتے تھے اور اگر کہیں پیشاب کرنے کے لیے مٹی نرم کرنی ہے تو اس کا دوسرا حصہ نوکیلا ہوتا تھا اس سے آپ مٹی کھو سکتے تھے اور میں اگلے دنوں نیشنل جیوگرافک پہ دیکھ رہا تھا یا ڈسکوری چینل کے اوپر افریقہ کے اندر سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر امواد وہاں پر سانپ کے ڈسنے سے ہوتی ہیں لیکن لوگوں کا روزگار بھی اللہ تعالی نے جوڑ دیا ہے شکار کے ساتھ جانور شکار کرتے ہیں کئی دن وہ کھاتے رہتے ہیں آج بھی وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جو آٹھ سے ہزاروں سال پہلے لوگ گزارتے تھے بڑی مشکل لائف ہے پھر اونچے نیچے راستے ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آتی ہیں ان کو کراس کرنا پڑتا ہے زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی سانپ اچانک آپ کو ڈس سکتا ہے تو انہوں نے بڑے بڑے بانس بنائے ہوئے ہیں تقریبا پندرہ بیس بیس فٹ کے بانس ان میں باقاعدہ پاؤں رکھنے کی جگہ اور بڑا وہ نارمل چلتے ہیں اس سے یعنی عام بندے کا قد ہے نا چھ فٹ دس فٹ سے ان کا قد سٹارٹ ہوتا ہے یعنی دس فٹ تک تو ان کے پاؤں کے نیچے بانس ہے اور کچھ بانس کا حصہ اوپر ہے اور وہ اسے آرام سے چلتے ہیں اور ایک پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ پہلے بانس نیچے رکھتے ہیں تو وہ بانس تو ذرا دس فٹ نیچے پہنچ جاتا ہے دوسرا پاؤں اس پہ رکھ کے نیچے آ جاتے چھلانگ بھی نہیں مارنی پڑتی وہ آپ یو کے اوپر ذرا سرچ کرے اور وہ اس طرح چلتے ہیں کوئی سانپ بھی انہیں اپروچ نہیں کر سکتا ایون شیر بھی آ جائے تو شعر بھی چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر ایٹ لیسٹ ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے تو یہ آسا استعمال ہوتا تھا نبی اسلام کی بھی سنت ہے وہ سنت آج تک زندہ ہے یہ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھتے ہیں نا آسا کا سہارا لیا جاتا ہے حالانکہ بوڑھا ہو جوان ہو ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ سنت ہے آسا ہاتھ میں پکڑنا ایک پروٹوکول بھی ہے سہارا بھی ہے اور پھر دو خطبوں کے درمیان ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھنا یہ بھی رویلاسلام کی سنت مبارک ہے تو آسا والی سنت آج تک اسی طریقے سے جاری ہے اور اس کی ایک ماڈرن فارم لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے چھڑی آپ کو آرمی چیف کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے جب ایک آرمی چیف اپنی کمانڈ دوسرے آرمی چیف کے حوالے کرتا ہے تو وہ کیا پکڑاتا ہے چھڑی وہ کمانڈ کی نشانی ہے جس طرح آسا کمانڈ کی نشانی ہے چھڑی ہے بازوقات اگلے زمانے میں لوگ تلوار گفٹ کر دیتے تھے کہ اب یہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے گا انگوٹھی اتار کے دے دیتے تھے جو اس بادشاہت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی تو مختلف نہ سیمبلز رکھے ہوتے تھے بہر علیہ اسلام کے ہاتھ میں آسا تھا پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یہ صرف موسلاسلام کا پروٹوکال ہے جی یہ نہ ابراہیم خلیل اللہ کو پروٹوکول ملا نہ محمد حبیب اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ عیسیٰ روخ اللہ کو ملا اور نہ نوح نجی اللہ کو یہ پانچ ارالعظم پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ عیسی روح اللہ موسا کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی یہ پانچ بڑے پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورت العزاب اور سور اشورہ میں آیا لیکن پروٹوکول اس پلینٹ ارتھ پہ ایک ہی بندے کا ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا ہے اس دنیا میں اسی لیے قرآن میں آیا وہ اللہ موسا تکلیما اور اللہ نے موسا کے ساتھ وہ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے باقی انبیاء سے تو پردے میں گفتگو کی وہی کے ذریعے دل میں ڈال کے یا فرشتے کے ذریعے لیکن علیہ اسلام سے اللہ نے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ گفتگو کی اچھا اس کا بارڈ نہیں پتا یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا علیہ اسلام کوئی آواز اللہ کی سنتے ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا تھی یہ نہیں بیان کی جا سکتی لیکن وہ کلام تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہو رہا تھا اس طرح کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے سوا اگر کسی ہستی نے کیا ہے تو وہ ہمارے محبوب علیہ السلام ہے لیکن اس دنیا میں نہیں شب میں راج کیا ہے وہ ڈائریکٹ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی مسلم شریف میں آتا ہے کہ تین تحفے ڈائریکٹ دیے سورت البقرہ کی آخری دو آیات نمبر ون نمبر ٹو پانچ نمازیں جو پچاس سے کم ہو کر اور نمبر تھری آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اسے معاف کر دوں گا یہ تین تحفے آپ کو شب میں ملے تھے اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالی نے نبیل اسلام سے گفتگو کی لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ یہ صرف موسا علیہ السلام کی خوبی ہے کہ دیکھیں کیا لاڈ ہو رہے ہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسا اب موسا علیہ السلام کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا اللہ سے بات ہو رہی ہے کوئی سوچ سکتا ہے یار آج کی ڈیٹ تک ایک ہی بندے نے یہ ایکسپیرینس کیا اس دنیا میں ٹھیک ہے انسانیت نے ایکسپیرینس نہیں دیکھا ہاں جنت میں جا کے انشاءاللہ ہر اہل ایمان کو اس سے بھی اگلا ایکسپیریئنس ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی دیدار بھی نصیب ہوگا تو حضرت موسی علیہ السلام دیکھیں اب دل لگی کر رہے ہیں اور بات کا جواب صرف وہ اتنا بھی دے سکتے تھے کہ اللہ میرے ہاتھ میں آسا ہے انہوں نے کہا کالا ہی یا انہوں نے عرض کی اے میرے رب یہ میرا آسا ہے اطاوق کا میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وشو بھی ہا اور میں اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اعلی غان اپنی بکریوں کے لیے جب میری بکریاں کسی پیڑ کی ہائٹ تک نہیں پہنچ سکتی تو میں زور سے یہ آسا مار کر ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں کتنی سادہ زندگی تھی جی اللہ کے پیغمبر ہیں بکریوں کے لیے خوراک ارینج کر رہے ہیں والی فی ہا مو اور اس آسا میں میرے لیے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں اس کا جواب مختصر بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تجھے تو پتا ہے لیکن اس بات کا مزا نہ آتا مزہ اسی کا ہے جتنے ان کو آپشن یاد تھے وہ انہوں نے کیے اس وقت اتنے ہی ذہن میں آئے کہ میں ٹیک لگاتا ہوں اس سے بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑتا ہوں باقی ساری چیزیں مختصر کہا کے اور بھی کافی سارے کام میں اسے کر لیتا ہوں کال القا یا موسا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا ذرا اس لاٹھی کو اس آسا کو زمین پہ پھینکو نا تو انہوں نے اس کو زمین پہ پھینکا اب انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ف تو انہوں نے اسے زمین پہ رکھ دیا فضا تن تسا تو وہ اچانک ایک بہت بڑا اجدہ سانپ کی شکل میں بن گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا یہ اتنا خطرناک بلکہ خطرناک سے بھی اگلا ورژن خطرے ناک ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ایک آسا پکڑا اور زمین پہ پھینکا ہے اور وہ سانپ بن کے ادھر ادھر بھاگنے لگا قال خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے پکڑو ولا تخف اور مت ڈرو اب یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے لیکن سورت القصص میں آتا ہے کہ جب وہ سانپ بنا تو موسی علیہ السلام پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے ڈر کی وجہ سے انسان کی انسٹنکٹ ہے ظاہر ہے سانپ ہے کاٹ سکتا ہے حالانکہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار بندے کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اللہ سے گفتگو ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے موسی علیہ السلام کو اچانک کیا ہوا بھائی موسی علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی ہوگا یہی ہوگا انسان کے ساتھ ایک اللہ نے انسٹنکٹ ایڈ کر دی ہے انسان تو اچانک دھماکہ ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں وہ کامنا شروع کر دیتا ہے آپ نے دیکھا نہیں تھا ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے دھرنے میں اچانک وہ اسپیکر پھٹا تو وہ بھی کام گے ایک دفعہ ویسے ہی سارے کہتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ خوف یا حسن تو وہ آخرت کا خوف اور غم نہیں ہوگا یا اللہ کی طرف سے تکلیف جھیلنا آسان ہو جائیں گی باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا ایکسپیرینس ہو تو بندہ ڈرے گا نہیں ڈرے گا نیچرل ہے دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ واقعہ ایک تھا یہاں پر اور انداز سے بیان ہوا سورت القصص میں اور انداز سے بیان ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد بات پہنچانا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ الفاظ کا چناؤ ایک جیسا نہیں ہوگا اگرچہ اللہ اور علیہ السلام کی جب گفتگو ہوئی تھی نا تو وہ ایک ہی انداز میں ہوئی ہوگی کیونکہ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا وہ والی گفتگو جس طرح ابلیس کی اور اللہ کی گفتگو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے لیکن قرآن میں سات جگہ مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے لہٰذا مختلف الفاظ سے قرآن فل نہیں ہوتا تو احادیث میں بھی صحابہ اکرام جب نبیر اسلام کا کوئی فرمان مختلف انداز میں الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے بیان کر دیں تو اس میں ڈاؤٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے ورنہ تو آپ قرآن میں بھی ڈاؤٹ کریئٹ کر دیں گے یہ میں الزامی جواب پکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالی نے کہ پکڑو اسے مت ڈرو سن دہا سیرا تل اولا انکریب ہم اسے پرانی حالت میں واپس کر دیں گے اور پھر یہی ہوا اس میں تو ذکر نہیں ہے سورت القصص میں باقی جگہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اس سانپ کو ہاتھ لگایا اللہ کے کہنے پہ کانفیڈنس کے ساتھ تو وہ واپس آسا بن گیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ موسی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے یہ واپس ہو سکتا ہے اور نہ یہ پتا تھا کہ اس کو پھینکنے سے یہ بن جائے گا تو جب موسی علیہ السلام کو پتا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ڈر کے بھاگے بھی اللہ نے تسلی دی تو واپس آئے تو یہ مرزا آپ نے خود سے دکھایا ہی نہیں ہے اللہ کا امریکن تھا اور دیکھیں اس کے بعد اللہ نے اس کو اٹیک کر دیا آپ کے ساتھ دو مرزا دیے اگلے مورزے کا بھی ذکر آئے گا اللہ نے کہا کہ یہ دو مرزا لے کے جاؤ پھر کے پاس یہ نشانی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو اس کے بعد پھر کے دربار میں پھینکا بن گیا سانپ جادوگروں نے جب رسیاں سانپ دکھائیں حالانکہ وہ سامپ بنی نہیں تھی وہاں پر موس علیہ اسلام دل میں خوف کھا گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بھی آسا پھینکوں گا یہ بھی سانپ بنے گا لوگ کہیں گے کہ کیا فرق ہے اس نے بھی کر کے دکھا دیا اس نے بھی کر کے دکھایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ایک دفعہ پھینک تو صحیح تجھے آج ہم اس کا اگلا ورژن دکھائیں گے اور وہ یہ تھا کہ اس سانپ نے باقی سانپ کھا لیے موس اسلام کو نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر تیسرا موقع آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے آئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مروا دیا سامنے سمندر موت پیچھے فرعون کی فوج موت تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے موسا کو وہی کی کہ اس آسا کو پانی پہ پھینکو علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ اب اس نے ایک اور کام بھی کر دینا ہے کہ پانی پہ ماروں گا تو سمندر پھٹ جائے گا جو سورہ ہود میں آئے کہ دو بڑے بڑے پہاڑ بن گئے سمندر کے پانی کے اور بیچ میں راستہ کیا منظر ہوگا جی وہ آج نہر سوئز ہے انہی سمندری جھیلوں کو جوڑ کے جو ریڈ سی کو میڈیٹرین سی سے ملایا ہوا ہے پہلے یہ سمندری جھیلیں تھیں انہی میں سے ایک جھیل کو عبور کیا اور جب فرونی داخل ہوئے تو وہ دباؤ برباد کر دیے گئے یہ ایکسپیریئنس بھی ہوا لیکن علیہ اسلام کو اس وقت تک نہیں پتا تھا اب مجھے بتائیں موس علیہ اسلام کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو باب اتشائی کوئی نہیں جو کہ کر کے دکھا دیں گے جی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یار جن کے ہاتھ میں اللہ کا دیا ہوا آسا تھا وہ بھی صرف اتنا ہی کر سکے اور اس وقت کر سکے جب اللہ نے بتایا ورنہ ان کو خود سے تو پتا ہی نہیں تھا علم غیب بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر ان کو خود سے علم غیب ہوتا وہ خود کر کے دکھا دیتے نا اللہ نے بتایا کہ اب یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا ود مم یادہ کا اور اپنا دایا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے داخل کرو تخرج بائی وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا مینغیر سو اور کوئی اس میں خرابی بیماری نہیں ہوگی آیتن اخرا یہ دوسرا معجزہ ہے جو تمہیں اتا ہوا ہے یعنی آپ فرون کی طرف جا رہے ہو تو یہ دو موجود ایک آسا کا پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدلنا اور دوبارہ سے پلانٹ کنگڈم میں آنا اور دوسرا یہ ہتیلی سے روشنی نکلنا آج کل تو آپ کوئی ایل ای ڈی لائٹ لگا سکتے ہیں ٹارچ آج کل تو ایسی ایسی ٹارچ آئی ہے وہ چھوٹی سی ٹارچ ہے تو وہ دن کر دیتی ہے اندھیرے میں اتنی زبردست ٹارچ بنائی گئی ہیں اور اتنی مہنگی ٹارچ ہے بلکہ بعض تو ایسی خطرناک ہیں کہ بس صرف آپ کا ٹارچ چھوٹی سی ہونا دنیا کا کوئی جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ببر شیر سامنے آ رہا ہے نا اس کی آنکھوں میں ایسے کر دے وہ تقریباً پندرہ بیس سیکنڈ کے لیے اندا ہو جائے گا وہ اتنی انٹینسیفائی کی ہوئی لیزر ہے اب یہ انسان کی یہ جاندار کسی کی ایک انسٹنکٹ ہے کہ وہ روشنی کی طرف دیکھتا ہے وہ بس جیسے ہی دیکھے گا نا اس کو تو اپنی فکر پڑ جائے گی وہ بھاگ جاتے ہیں وہ انہوں نے منظر دکھایا ہے شہر آئے ہیں تو ایسے ماری ہے اب حالانکہ اس میں کوئی گرمائش نہیں ہے وہ روشنی ایسی تیز ہے کہ اب شہر کی جب بینائی چلے گی تو اس کی تو دریائی اجڑ گی نا وہ پھر ادھر ادھر بھاگتا ہے پھر نزدیک نہیں آتا ایک ٹارچ کے اندر آج کے زمانے میں تو یہ اس طرح کی کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں دکھایا جا سکتا وہ آپ کو بیٹری فٹ کرنی پڑے گی کوئی یہ نہیں ہو سکتا یہ نبی کا مورزا تھا تو یہ آپ کے بیماری کے بغیر ہاتھ اس میں کوئی اشارہ ملتا ہے کہ شاید موسا علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر کوئی داغ تھا یا ایسی نشانی تھی جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ بچپن میں جب فرعون کو شک ہوا ایک دن موسی علیہ اسلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی تو اسے شک پڑا کہ یہی وہ کئی بچہ نہ ہو جس نے جوان ہو کے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے تو اس نے کہا میں اس کا ٹیسٹ کروں گا ایک طرف اس نے ہیرا رکھا ایک طرف کوئلہ تو السلام ہاتھ بڑھانے لگے ہیرے کی طرف وہ بڑھاتے تو شہید ہو جاتے بچپن میں فرشتے نے ان کا ہاتھ کوئلے کی طرف کیا وہ کوئلہ انہوں نے اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ تھی اور ہاتھ بھی چل گیا تھا تو این ممکن ہے یہ بات ویسے فٹ اینڈ بیٹھتی ہے قرآن میں کیونکہ لکنت بھی ان کی تھی جو دور ہوئی دعا سے اور یہاں جو الفاظ ہے نا کہ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے کرو تو یہ روشن نکلے گا اور اس میں کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی مراد یہ کہ وہ جو ان کی زخم کا نشان کوئی باقی تھا نا تو وہ ختم ہو جائے گا یہ بھی ایک موڑا ہے کہ اللہ کے تم پیغمبر ہو لی نوریا کا من آیا تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں ہب الا اب تم جاؤ پھر کی طرف ان نہ بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے تم نے اس کے سامنے دعوتیں توحید رکھنی ہے اور دلائل تمہارے پاس یہ دو موجے ہیں کافی ہیں اس پہ یہ رکوع مکمل ہوا ہے ابھی علیہ اسلام بھی کچھ ریکویسٹ رکھیں گے کہ یا اللہ دعوت کا کام کروں گا لیکن کچھ اور ریسورسز بھی مجھے چاہیے تو میں دعوت کا کام کروں گا کیونکہ میرے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا سنی پہلے تو انہوں نے زبان کی لکنت کی بات کی پھر انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس کی زبان زیادہ فلوئنٹ ہے اسے بھی پیغمبر بنا دے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا پھر یہ بھی گارنٹی مانگی کہ مجھ سے ان کا بندہ بھی ایک دفعہ قتل ہو گیا تھا تو اس کا بھی کوئی بندوبست ہو جائے پورا بندوبست کر کے پھر موزا علیہ السلام وہاں گئے وہ ان اللہ تعالیٰ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے